اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے اور اپنی رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جن جنہیں نے اپنی رب پر جھوٹ بولا تھا ارے زالمہ پر خدا کی لانت